روزانہ مزید ہوتا ہوں پورا سال کا ڈیڑھ سال ہو گیا پہلوانوں والا کسان کتنا سال دو سال ہو گیا دو سال ہو گیا پہلوان والا کسانوں والا کسان ہاں جی پہلوان والا ہے کہ پہلوانوں کا وزن اٹھانے کا مقابلہ ہو تھا تو اس میں آرکش نے اٹھایا دو من چار من پانچ من ہر ایک آدمی اٹھاتا رہا تو بڑے لوگوں بڑے لوگوں کو حیرت ہوئی کتنا وزن اٹھا رہے ہیں ایک پہلوان نے بیل کھڑا کیا اس میں میدان میں اور آیا اس نے دونوں آسمت اٹھایا تھا اور ایسے اس چلا کر تو باقی پہلوانوں لوگوں کا حیران کیا نے پہلوانوں کام کیا ختم ہونے کے بعد پہلوانوں نے کہ آپ اس کو کیسے تو آج نہیں اٹھایا یہ چھوٹا سا بچہ میں نے خرید کر پالا ہے اور ہر روز اس کو میں اٹھانے کی کر پڑا تو اس میں اس کا جو تو ہجم بڑھتا رہا اور میری مشق بڑھتی رہی رہیم کا نا اس کا حجم بڑھتا رہا اور میری مشق بڑھتی رہی تو لہٰذا اس کو جو ہے تو آج میں نے نہیں پہچانا ہے آج تو نہیں اٹھایا اس کو میں اس کے پیچھے کا سید کی محنت ہے ہمارا ایک لاہور میں جان ہو رہا تھا تو اس میں ان کو پہچاننا ہوتا ہے اس میں وہ سارے دیکھتے رہے دیکھتے رہے ایک سلائڈ کو میں نے پہچانا باقی ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو سر کیسے پہچانا ہے میں نے کہا جی اس کو میں نے ایک دن نہیں پہچانا اس میں نے چودہ سال میں پہچانا ہے میں نے مضمون پڑھائے ہوئے ہیں آج صرف ہم جان کے لئے میں اس کو پڑھا تھا پڑھاتا ہے اس لیے ایک دن میں نہیں ہوا ہے چودہ سال کی بے نفیس کی پہچانا پہلوان کا, اس طرح اس طرح انسان کا انسان کے باطن کی اصلاح ہونا اور اس کے باطن سے رضائل کا دور ہونا اور فضائل کے ساتھ باطن کا مدصف ہونا اور اللہ کا کور پہچان مارفت اللہ کے حاصل ہونا قبول کے مناظر تک پہنچنا یہ بھی ایک دن کی بات نہیں ہے اور ایسے ہی بہت جو ہے یہ کوئی کرنٹ قسم کی چیز نہیں ہے کرنٹ لگ اور بس ساری چیزیں روشن ہو گئی بلکہ جو مکانوں کی بجلی کا آتی ہے تو اس سے پہلے بھی کافی محنت ہوتی ہے جس میں اس کے کنیکشن بناتے ہیں سارے ساری کی ساری چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں پھر محکمے والوں کا یہ حکم ہے کہ جو بجلی کا مائر اور الیکٹریشین جس کے پاس الیکٹریشین کا سنر ہو بجلی بارے اس کے پاس سنر ہو وہ آدمی درخواست پر پتخت کر کے بھیجے گا ٹیسٹ رپورٹ لکھے گا ٹیسٹ رپورٹ از کلیئر اس کی اور وہاں معائنہ کیا میں نے تو اس کی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح لگی ہوئی ہیں کہ بس وہ درست ہے اس کے کلیئر ہے اب اس کو کنیکشن دیا جائے تو پھر وہ کنیکشن کیا ایک ہوتا ہے اس کو جوڑنے کا ایک ہوتا ہے سے جب جڑ جاتا ہے تو ہر چیز میں بلب میں روشنی آ جاتی ہے ہیٹر میں آگ آ جاتی ہے فریج میں برف آ جاتی ہے اور گھنٹی میں آواز آ جاتی ہے ساری کارخانیاں بجلی کی ہوتی ہیں ہر جگہ ظہور مختلف ہوتا ہے پیچھے سے بہادر ہے پیچھے سے بہ در وجود ہے آگے سے ظہور ہے ایک طرف آ گئے اسی سے اور دوسری طرف بڑے دونوں بجلی ہے اور ایک طرف سے آواز ہے اتنی کثرت ہے اور پیچھے سے بات ہوتا ہے کہ بجلی ہے کیا کیجیے گا پہلے ساری محنت کرنی ہوتی ہے کہ تار کو جوڑتا ہے درست کرتا ہے کسی <coughs> جگہ اس کا سوئچ لگاتے ہیں کسی کا کیا چیز لگاتے ہیں کیا چیز لگاتے ہیں پوری محنت مکمل جب ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے قابل ہوتی ہے کہ اس میں بجلی کے رو کو چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنے اثرات دکھائے کارستانی دکھائے وہاں تو ایسے ہی جو ہے یعنی بیگ بھی جو ہے وہ طرح یعنی وہ بجلی کا رو نہیں چھوڑنا ہے ہمارے ایک رشتے دار اپنے بیٹے کو لے کر آئے میں بولان صاحب ریہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا میرا بیٹا یہ بیٹھ کرایا بیت کرا دیا اچھا وہ تھا بجلی کا مایا تھا یہ مکھانوں میں ٹھیک لیا کرتے تھے بجلی لگانے کا میرات میں ہوتی اس کا طریقہ واردات ہوتا تھا کہ جس جگہ جاتا تھا اتنی خدمت والا اتنی اخلاص والا آدمی جب دیکھتے سے نظر تھا کہ چند دنوں میں مالک کا اس پر اعتماد ہو جاتا تو پھر مالک کو کہتا تھا کہ مجھے پیسے سارے اگر دا کر دو تو ساری چیزوں کو کٹھا خرید کر اور جلدی کام ختم کر کے میں بڑا فائدہ اس میں ہو جائے گا تو میں میرے لیے بے شا اب سارے پیسے لے کر آدمی غائب ہو جاتا تو اس میں مختلف شہروں میں ہر شہر میں جا کر اس طرح کی وارداتیں کی ہوئی اور شہر میں ایک شادی کی ہوئی دو تین بچے پھر وہاں سے باغا ہوا دوسرے شہر میں وہ دن کی ہوئی تو اس کے والد صاحب کا خیال ہوا کہ بس اس کی اب اسلاس بیٹھ کرنے سے تو اس کا تجربہ کہ یہ تھا کہ بیٹھ کرنا یہ ایسی کیسی کرنٹ ہے کہ جوں لگتی ہے بس آج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس طرح یہ دماغی مریضوں کو لگاتے ہیں کرنٹ میں چلے جی ہاں بیٹھ کرا دینے اب اس نے یہاں اپنا کام شروع کیا اس کو میرے بارے میں درد ہی رشتے دار ہیں یہ تبدیلی میں جانے آنے والا ہے اس نے جب میں سروگا تو میرے ساتھ سرو گا اپنی گاڑی اور سب کچھ ایسی خدمتیں پوری جماعت کی میری سب کی انہوں نے کہا چلے اب آدمی کی نیت ہو گئی ہے اس کی اپنی اور نے شروع کر دیا اللہ آپ چند دنوں کے بعد جو یہاں واردات کی نا یہاں اس نے واردات کی ایک ٹھیکے میں اس نے تعارف کرایا ہے کہ میں آضرت مولانا شاہب کا مریض ہوں اور ڈاکٹر سے جا کر رشتے دار ہوں اس نے لیا اور سارے پیسے وصول کر کے بس آج لوگ میرے پاس آئے تو ہم نے اس کو اس کی واردات کو کامیاب بننے دیا اس کو پنڈی میں میں نے پکوا دیا تو اس میں اللہ کسان اور رشتے دار ہمارے آئے مسئلہ یہ کہ اب کوئی کوئی بزرگ ہیں یا بیٹھ کرنے والا سلسلہ ہے یا کوئی بہت بڑے اللہ کا اللہ ہیں آپ جس وقت تک کوئی آدمی نیٹ کر کے نہیں آئے گا سیکھنے کی تو اس کو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے انلجمک موہ ماہکاری ہوں تم تو نا گواری کر رہے ہو ناپسند کر رہے ہو اور ہم زور سے تمہیں چیز چاہے چپکا دیں تمہارے ساتھ میں دے دیں ہمارے ساتھ میں دے دیں کہ تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے تمہارے دن میں اس کے لیے تو یہ تو کوئی زور سے کوئی چیز تو اصل نہیں ہو جاتی جبری کرنے کا یہ کرنے بات میں جگہ جگہ آتے ہیں رو شاء اللہ اس طرح سے آتے ہیں جگہ جگہ کسی کو بھی یاد آتی ہے اگر چاہتا اللہ تو سب کو ایک راستے پر کر دیتا اللہ چاہتا چاہتا ہوں جگہ جگہ رہتی ہیں اللہ چاہتا ہوں سب کو اکٹھے ہدایت دیا سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں کوئی بولو. گو بندے کچھ نہیں ہوتے ہیں دیکھ رہا کیسے کیوں نہیں ہوا ہے کیا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کو جبری نہیں کرنا چاہتا اللہ تباہ جبری نہیں کرنا چاہتا اختیاری ہی رکھا ہوا ہے اس کو اس کو اختیاری رکھا ہوا ہے کہ اپنے اختیار سے اس کو لو تو لو نہ لو تو آپ کو پوری آگاہ دیجیے اس کو جبری نہیں رکھا گیا اس کو اختیار رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے اس کو حاصل کریں گے جبر سے اللہ تبارک پر نافذ نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے عالم میں دے رہا ہو کہ آپ شاہی نہ رہے ہوں کو بوہا اور تم لاکار ہوں کہ آپ تو شاہی نہ رہے اور ہم آپ سے زور سے آپ کے ساتھ چپکا دیں کوئی تو ہوگا کیا ہمارے ایک بزرگ ہیں عمر ہے ان کی ترسٹھ سال والد صاحب پیچھے بیٹھے گی پانچ سال کا بچہ سمجھنے لگتا ہے چیزوں میں نا ان کی عمر ترسٹھ سال نکلنے سے پانچ برس نکالنے کتنے رہ گئے جی اٹھاون سال سے روٹی پکاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پہلے دادی صاحبہ کو نانی صاحبہ کو اور والدہ صاحبہ کوئی ہلیا ہوں بارکا کو ہے جی اس کو تو صاحب ہل کہا کیسا ایریا مارکا کو اٹھاون سال دیکھ دیکھ کر ابھی تک پکانا نہیں سیکھا ہے خدا نا خاصا کسی گروڑی سے لڑائی ہو جائے تو بھوکا ہی بیٹھنا پڑے گا آواز کیا ہے دیکھتے تو رہے ہیں لیکن سیکھنے کی نیوز تو نہیں دیکھا تھا نہ. سیکھنے کی نیوز دیکھا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو سیکھ لیتے ان کو بھی طریقہ آنا شروع ہو جاتا تو ایسے ہی اصلاح کرنا اپنی تو فرض ہے اور تبلیغ والے حضرات نے بات چلائی ہوئی تھی تبلی کا کام فرض ہے اور جگرتے رہے لوگوں کے ساتھ علماء کے ساتھ تو اس پر پھر حضرت مولانا منور پاٹنفری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انہوں نے رائبن کے بیان میں فرمایا کہ اپنی اصلاح کرنا فرض فرض غن جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے ہاں یہ بات ہے کہ جس جہاں سے بھی آدمی اپنی اصلاح کروا لے تو جو ذریعہ طریقہ کار اختیار کر رہا ہے کو طریقہ کار فرض عہم نہیں ہوتا ہے اس کے جو, جو چیز مقصود اور مراد ہوتی ہے وہ فرض ین ہوتی ہے تو اصلاح کرنا اپنی فرض غہن ہے اور فی جہاں سے بھی آدمی ہو تو اصلاح حاصل ہو جائے اب دیکھیں نا مرد مثال میں آ سکتا ہوں بس میں صبح کی نماز مشتقل آ جاتی ہے اور اگر میرا واجحال کا ٹکٹ ہو اور وہ فلائٹ جو ہے تو ہو رہی ہو چھ بجے جب نماز ہوئی ساڑھے چھ بجے تو اس کے لیے میں پانچ بجے اٹھا ہوئے بیٹھا ہوں گا مطلب یہ ہے کہ میں تو سکتا ہوں اٹھتا نہیں ہوں میں تین نمبر کا وارڈ بنا تھا رات کے دو بجے ہنگامہ ہو گیا ہاسپٹل میں جاگا میں اتر کر میں نے کیا دو بجے, بجے کیا میں نے آ کر دیکھا روم کھلا ہوا ہے اور کیا ہو گیا دو بجے بیٹھے ہوئے کیا بات ہوئی جی? کیا کر رہے ہاں ناجی بولے ہم تو گیم ہو رہی ہیں اور جس جگہ ہو رہی ہیں وہاں اس پر دن کا دن ہے تماشے کے لیے آپ ماشاء اللہ چلو شکر ہے تو اب آدمی جو اٹھ نہیں رہا وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اتنی اصلاح نہیں کی ہے کہ اس کو فرض ایمان حاصل جس کے نتیجے میں کہ وہ اس کو اٹھنے پر مجبور کر دیتے اتنی اصلاح اس کے کی نہیں کی ہوئی ہے جس سے اس کو ایمان کا وہ فر درجہ اس کا حاصل ہوا ہوا ہو جو اس کو عمل پر کھڑا کر دے اس کو فقط وہ کفر اسلام کا جو فتوے والا درجہ ہے وہ اصل ہے وہ درجہ حاصل نہیں ہے یہ کے دیجیے میں اس کو آ... فرائض سے ادا ہوں اور حرام حرام سے بچنا ہو فرائض ادا ہوں یہ تو فرض بازی مان ہے اس کے بعد پھر جو ہے مجھ سے راج پر واجب کو کوشش کرنے والا ہو آگے بڑھنے والا ہو اور تختیار کرنے والا ہو وہ تو پھر باقی درجے ہیں لیکن فرض واجب کا درجہ جو ہے وہ نہیں حاصل ٹھیک ہے نا اس درجے کو حاصل کرنا آتے ہیں وہ اشد ضروری ہے ایک دفعہ فیض آباد میں میں نے بیان کیا جماعت میں کیا ہوا تھا بیان کیا میں نے کہا کہ جانا بہت ضروری ہے جی کسی کے اگر ایسے گھر میں حالات ہوں تو اس کے کوئی والدین سے بوڑھے ہوں بیمار ہوں کچھ منہ کوئی دانا پانی ڈالنے والا کوئی نہ ہوتا ہو تو وہ نہ نکلے تو لگا بات ہے ورنہ حالات کہ ہمیں ضروری اس طرح حاصل نہیں ہے اس کی حاصل کرنے کے لیے سوائے استرار کے باقی کاموں کو ترک کرنا پڑے گا تو تبلیغ والے ہزار بھائی نارا تھی اس پر تو میرے ساتھ پھر آ کر باس کرنے کے لیے آ گئے انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کام بتائے ہیں نا کہ نہیں, نہیں. میں کہا جی تو ہے اس کو کہا ہوا ہے آیا تو حدیث میں جو کہا ہوا ہے فرض کفای کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے تھے مفتی جنرل عدیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ تھے مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے مفتی صاحب اس کو فرض ضروری کہتے ہیں میرے کہ مفتی صاحب کا بیان کسی کو یاد ہو جو ہم نے فرمایا وہ الفاظ کو میرے سامنے بول دیں میرے صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ اس بات میں پڑے ہوئے ہیں کہ فرض ذہن ہے کہ فرض کفایا ہے فرض ذہن فرض کفایا کہ, کہ تو اپنی بات ہوگی میں جو کہتا ہوں ان کا شب ضروری ہے وہ تو آلے میں بات بھائی وہ آلے ہیں لفظی کا تو خیر جی اسرار اور اسرار تو اسرار ایسی حالت ہے کہ آپ اگر وہ آپ کے بال بچے خود بھوک میں ہیں بال بچے ہیں بھوک میں درد میں ابتلا ہوئے اس طرح اس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو تو باہر کرے گا ٹھیک ہے اور سے علاوہ آدمی کا وقت بچے تو سب سے پہلا کام آدمی کے لیے ہم ضروری ہے وہ اپنی اصلاح ہے موت کا کیا پتہ ہے جلد از جلد آدمی کی اصلاح ہو تاکہ یہ ہلاکت کے حال سے نکلے اور اس زندگی و مقصد ہو کر گزر جائے تو سب سے ہم کام یہ بعد افطرار کے پھر اہم کام اسلائی نفس ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ آپ چلے جتنے جتنے کاموں میں جائز کام میں چلتے ہیں کہ ضرور کی ضرور کا درجہ تو آپ کا اصل ہو گیا مزید کماتے ہیں کہ سہولت ہو اور زیادہ ہو تو زیادہ تو اس کی شریف نہیں دی ہوئی منع اس کو نہیں کیا ہوا ہے اور اصلاحات حاصل ہوتی ہے تو اور کیا مسلسل جو جانٹ مشقت کوشش کرتے رہے تو پہلا درجہ حاصل ہونے کے لیے مسلسل جہاد ہے کوشش ہے پھر اس کے بعد اس پر بات کی رہنے کے لیے ساری عمر ہے سے مجھے جہاد اور کوشش ہے تکمیل ہونے کے بعد بھی آلو کو باہر رکھنے کے لیے آدمی کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے گڑس والی آدمی ایسی بھی تھی لیکن دس دس بارہ سال آدمی پھر گھوڑے کے قریب ہی نہیں ہوا ہے تو مشق کس کی ختم ہو جائے گی گوڑے کی مشق ختم جاتی ہے آدمی کی مشق ختم جاتی ہے تو دماغیر کھڈا والا لطیفہ یاد ہے ہو. یہ سال میں ایک دفعہ دھماکیر سنڈا والا لطیفہ بھی سناتے ہیں باری نمبر سے بس تیسری ڈیری فارم ہو گئی سرکاری تو جاتا آتا سر میں اس کے ملازموں کے ساتھ سلام کلام ہوتا تھا تو وہاں ایک بڑا سڈا کھڑا ہوتا تھا بہت مضبوط تھا تو ان سے میں نے کہا یہ کہ کسی نے کہا کہ یہ تو ہمارا سرکاری بہن ہے پہلے چارا بجے بلاتے تھے تو اس گاڑی جیس میں لاتے تھے تو آپ جو یہ گاڑیاں ہو گئی ہیں تو کھا رہا ہے مک کا کھڑا ہے کام کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو میں نے یہ ڈیری سے میں نے ایک دم اپنی موشن والے چارہ خریدے ہوئے ہے تو اس کو لانے کے لیے لے جائیں گے اس کو تو نے کوئی تو بغیر مشکل کرنے کا لے جائیں گے ٹھنڈا بھی مجھے دے دیا گاڑی بھی دے دی اور ساتھ اس کے جو ہے تو بھی دے دیا اپنا ملازم بھی دے دی گئے وہاں پر جی اس کو چارا وغیرہ زیادہ تھا ہم نے گاڑی پر لادا اور لادنے کے بعد آگے باندھا باندھنے کے بعد اس کو چلایا نا اسے دو چار قدم دیا نا سے کر کے نکال دیا گاڑی سر نکال دیبارہ پھر اس کو باندھا دوبارہ پھر چلایا اس پہ جو دو چار قدم کھینچا اس پہ زور پیچھے سے آیا پھر اسے نکال دیا کئی بار ہم نے کیا اسے سب نکال دیا تو جو ملازم سے میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا دماغی دباگیر کافی عرصہ کام نہیں اس کی تو اس کی اب یادی ہو گیا آرام سے وقت گزارنے کا ہو گیا بازی ہو گیا ہے تو بھائی کام کرتا ہی نہیں ہے اس کو طریقہ بھی آ گیا سر نکالنے کا طریقہ بھی اس کو آ گیا ہے تو دمگیل سنڈا صحیح بات ہے جب آدمی کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آدمی اپنے ذکر اذکار اور اپنے جو مجاہدات ہیں اس کے جو اعمال ہیں ان کو آدمی مسلسل نہ کر رہا ہو تو اس کی روانی مشق ختم ہو جاتی ہے کسی بزرگ کہتے ہیں کہ اگر سستی کی وجہ سے تین دن معمول ترک ہو جائے تو اس کی برکت ذائل ہو جاتی ہے بیماری سے سفر سے عذر سے تکلیف سے اگر ذائل ہو گیا تو اس سے برکت نہیں ہوتی ہے کے میں چاہت اور کوئی رہتی ہمارے بھائی برباد صاحب نے زبردست تاریخ چلائی ہوئی تھی نا ہر وقت دعوت ہو ہر وقت دعوت کہ دیکھو نا انہوں نے وہ آئے ہوئے کہ کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے دعا مانگنے کا موقع نہ ملتا وہ آدی سے ہی تھے تو اس کو اللہ تبارک دعا مانگنے اور زیادہ تا کرتے ہیں تو اس سے استفادہ کر کے ہر وقت دعوت دینی چاہیے نوفل کا وقت بھی ذکر کا وقت دیتا وقت سب دعوت میں استعمال کرنا چاہیے تو اس سے بڑی مشغول قرآن قرآن کی مشغولی ہے تو تھا ہوتے ہیں تو خیر انہیں ہم بھی کسی کو نہیں جاتے کہ تو پر دس منٹ ضائع کر نو اس لگایا کر رہا ہے دس دعوت ہے اس کو چھوڑ کر عوابین میں لگا ہوا ہے ہندوستان میں مطالعہ دیکھو ترون میں پیغام بہ جاؤ کہ اس طرح کی بات نہیں ہے اگر کوئی بہت اچھا تبدیلی تقاضا کر گیا ہے کہ اس کی جیسے سے خوابین بخر ہو رہے ہیں تو اس وقت آدمی کو حسرت و افسوس ہو جب اس, اس کا معمول چھوٹ رہا ہے تو اس معمول کو چھوٹنے میں اس کو حسرت و افسوس ہو اور کہہ کہ کے کاش میں دونوں کو کر سکتا ہوتا کہ جب میں بہت اہم مجبوری ہوئی رہا ہے اس کو حسرت افسوس ہو تو اس کو اس کا سواد بھی ملنے کی امید ہوتی ہے جب آدمی کو بیماری سے سفر سے ایسی مجبوری سے ترک ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کو جو حسرت ہوتی ہے تو اس پرت کو اس کی برکت ظاہر نہیں ہوتی ہے اس کو حسرت پڑتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ افسوس کاش میں چلے گی یہ بات اس کی برکت بحال رہتی ہے بلکہ وہ نوافل معمولات جن کی جو آدمی اپنے معمول بنا کر اس کا یہ پابند ہو گیا ہے تو ان کو بلاو یا ترک کرنا ایک طرح کے ترک واجب کے کی کوتا میں آتا ہے الطاف صاحب ایسے لکھے ہوئے کتابوں نے ملتا. کیا مال تو تھے نوافل لیکن اب میں اسٹار کا پابند ہو گئی تیس سال سے پابندی اس کی کر رہا ہوں اور اب اس کو چھوڑ دوں تو ایک طرح کا ترک واجب کا طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے ایک گادی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلانا اچھا فلانا اچھا, اچھا, اچھا, اچھا, اچھا, اچھا ام ام آدمی تھا ایسا کچھ میں تو پڑا کرتا تھا لیکن آپ اس نے چھوڑ دیا تو گویا اس پر آپ نے ایک طرح کی نا پسندیدگی کا اظہار فرمایا یہ ایک معمول کا پابند تھا اور معمول اس سے ترک کر دی غیر مقدلوں میں تاریخ چلائی کی کبھی چاش پڑی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے اور یہ ہے تو بیچ والے لوگ جو ہے تو اس کی اور پابندی کراتے ہیں آپ نے کبھی اور دن پڑھے ہیں کبھی نہیں پڑھے ہیں اور یہ ہر وقت پابندی پا کراتے ہیں جنگولی ہو جاتے ہیں مدرسے میں پڑھے ہوئے تو یہ اصطلاحات آ جاتی ہے اس کو ہاں جی تکلیف مالا اخی ایسے ایسی ای کہا کر دوسرا کون سا کہا کرتے ہیں وہ بڑا خوشرو زندہ ہے ایک وہ کہ وہ نفر کا تدائی بن نوافل تدائی بن نوافل اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اسرار اور نوافل اللہ وافل ایسا کچھ صرف صرف جس کو اللہ نے فرض نہیں کرایا ہوا واجب نہیں کیا ہوا یہ اس کی ایسی پابندی کرتے ہیں گویا کہ فرض واجب ہو اس میں میں نے خاص طور سے مولوی عبدلہ صاحب ہمارے جو مدرسے میں پڑھ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب اس کو مفتی بنانے کے لیے کہ ایک ایسا مفتی ہو کہ جو اس سطح ہو کہ ہمارے سلسلے کی خدمت کرنے والا ہو اس کو چھوڑا ہوئے مدرسے میں چھوڑے ہوئے ملازمت بھی کرتا ہے مدرسے میں پڑھتا بھی ہے اس کے ذریعے میں نے یہ بات حوالے کی میں نے کہا اس بات کا جواب لا کر دو کہ حضور صلی اللہ علیہ نے خود نوافل کی مسلسل پابندی نہیں کی ہوئی ہے فوائد حجد کے اشلاق خوابین چاش وغیرہ جتنے میں نوافل ہیں اس کی مسلسل پابندی آپ نہیں کی اور ہم اہل تصوف ہیں تو ہم کہتے ہیں 40 سال تک معمول کا پابند مجھ سے خطا ہوا ہے کوئی کہتے ہیں پچاس سال تک پابندی یہ کیا بات ہے کیا ہم اس میں یہ عزیز کہتے ہیں خلاف سنت کر رہے ہیں ہم خلاف وسلمت نہیں کر رہے ہیں تو پر کتابوں سے حوالوں کے ساتھ اس نے بات لکھ کر اس نے گزاری کریے مضمون نگر کے کریے ہمارے پسند کو مضمون کو میں کیا کیا اور کافی ساری باتیں اس میں اس اسے بیان کی جی یہ تو اگر حضور اللہ وسلم کیسی پابندی کر لیتے ہم پابند ہیں تو پھر یہ بات مجھا رہتی پھر سنتے موقع ہو جاتی تو آپ کو شریعت کے احکامات کی اپنی اپنی حیثیتوں کا بیان کرنا آپ کے ذمہ واضح ہے لہذا اس ترک پر آپ کو تو واجب کا سواد ملا ہوا ہے تصور کہتے ہیں کہ جب آدمی کو جنابت ہو جائے تو اسی کو غسل کرنا چاہیے تاکہ حالت جنابت میں اس کا فقص زیادہ نہ گزرے کو ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس جو روح کو اللہ کا رکاوٹ آ جاتی ہے رکھ گئے اور سارے لکھا کر اس کا کیا جواب ہوگا درد کے دوران ممممممم. ایسا کرنے میں اور آپ کریں تو ایسا کرنے پر ہمیں روحانی نقصان ہوا کہ اتنا وقت جو وہ روح اور بےلائی کی مزلیں جو پاک کی یارت میں کرتی ہے اس کے سفر میں فرق آیا لیکن ایسا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملا ہے کیوں کہ آپ کے ذمہ دین شریف واجب ہے اور اس کا بہتر نہ ہونا لیکن جائز ہونے کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے آپ نے مسئلہ کیا بارہ سو سوسی میں اور پڑی کتنی پڑی تو یہ خانسی شاخی مالکی اختلافات کو بڑے پڑتے رہتے ہیں ان کو بڑے آتے ہیں لیکن وہ جو قرب الہی کے احکامات ہیں اور ان کو سیکھنا میں کوشش کرنا لیکن پچھلے مواد اجتماع میں جو میں نے پوچھا تھا کہ وضو کے لیے کتنا پانی ہے اور غسل کے لیے کتنا پانی ہے تو کوئی مولوی کوئی مفتی جواب نہیں دے سکتا کہ شریف نے کتنا پانی وضو کے لیے مقرر کیا ہے اور کتنا غسل کے لیے مقرر کیا ہے اگر سے پوچھو کہ رفیع میں کتنے اختلافات ہیں تو سارے بیان کر کے آپ کو سنا دیں لیکن اللہ کے خورک کے لیے پانی اتنا ضرورت ہے وزو کے لیے جتنا کہ مقرر کیا وہ سلوا بہائیں گے تو صاف نہیں آئے گا یہ پتہ پتا تو اس برات کو واجب کے ادیا کا سواب ہوا ہے ٹھیک ہے تو خیر ہی آج مودی صاحب آج دو صحیح بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں دلچسپی کے لیے کچھ مشکل مشکل باتیں جو برباد میں سنی ہوئی ہیں اس کو جان کر پڑی ہوئی ہم نے نہیں ہے ہمارا ہمارا سنی, سنی پڑ کہ یہ تمہیں پتا ہے تمہیں سنی مسلمان کیوں کہتے ہیں کہا, پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں سنی باتیں تمہیں آتی ہیں تمہیں پڑھو کوئی تمہارا لب سنا ہوا ہے تو زیادہ بھی ان پڑھ تو شاید ہم سنیے سن سن کر ہم نے سیکھے ہوئے تھے میں نے برطانیہ کا لطیفہ ہے نا وہاں پر ایک مسجد تھی تو اس مسجد والوں کو امام کی ضرورت تھی امام نہیں ملتا تھا بڑی مشکل سے علاقے والوں نے کوئی امام پیدا کیا وہ امام بریل بھی ان کو مل گیا تو بریل بھی دیوبندی کا جھگڑا چل گیا وہ دیوبندی کہتے ہیں امام نہیں مانتے بریل بھی یہی ہوگا اب وہ جو بندی کی تعداد میں غلط تھے وہ آئے اس میں لندن میں آئے تبدیلی مرکز میں آئے کہ ہم کوئی معاملے ایک ساتھی تھے وہ پاکستان کا چلہ لگا لیا تھا تبدیلی میں زندگی بدل گئی تھی بادشارہ ہو گئے تھے تو ان کو یہاں والے بزرگوں نے سکھایا تھا کہ جب مسئلے کی ضرورت پڑے تو علماء سے مفتیوں سے پوچھنا ہوتا ہے کہتے مجھے مسئلے کی ضرورت پڑی میں مرکز گیا کہ وہاں سے یہ آلے مفتی ہوں ان سے مسئلہ پوچھنا کہتے وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں یوں داخل ہو ماشاء اللہ ماشاء لوگوں سے کہا فکر نہ کرو آپ کے لیے امام آ گیا آپ کے امام بناتے ہیں تو میں قریب گیا میں نے کہا مفتی صاحب میں عامی آدمی ہوں چلہ لگائے اور میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا تو کوئی عامی آدمی ہوں احمد صاحب میں آپ کے امام مقرر کریں مودی صاحب نے کر مجھے ابام بنا کر وہاں بیٹھ دے پر اڑتال کر دیا میں وہاں. وہاں چلا گیا تو وہاں وہ مودی صاحب ہے تو جھگڑا کہ اس طرح ہے کہ کچھ نماز آپ کا پڑھائے گا کچھ ہمارا پڑھائے گا خیر پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں بڑا عالم کون ہے دونوں بے چارے تو خیر اور نے کہا کہ خود سے کہ کتنا بڑے عالم ہے <laughs> تو یہ کہتا ہے وہ جو اسے کہتے میں اسے کہا کہ تو کتنا پڑا ہوا ہے تو اس کو کسی نے سکھایا ویسے تو کتنا پڑا ہو? تو اس کو کہنا کہ میں فارغ اور تاثیر ہونا تو اس بےچارے کو اتنا لفظ یاد ہی نہیں رہا فارغ اور تحصیل اور اتنا بچپن تھا تو کہا تو کتنا پڑا اور کہا میں تاثیل پاس ہوں. <laughs> <laughs> <laughs> تم کتنے پڑے ہوئے تحصیل پاس کروں تو لاپاس ہوں وہ بل گیا اس نے کہا کہ نصیبوں کے ایسے میں سدیپ علی صاحبان کو سنا دیتے ہیں خوش لگاتے صبح لکیر کا غم نہیں ہوتا کہ نہیں پڑھا لکھا بھی کیا پڑھے لکھے ہیں چلے اکبر لدی کو سنا وہ کبھی کبھی سناتے ہیں نا نہیں سنا وہ کو سناتے ہیں ایک فارغ و تحصیل عالم تھے ان کو سنا تھا بزرگوں سے کہ جب آدمی جنتا کا آدمی بیت نہیں ہوتا اپنی باتیں اصلاح نہیں کرتا تو یہ کام کا آدمی بنتا ان کا خیال ہوا کہ مجھے بھی بیت ہونی چاہیے اب آدمی کا جذبہ ہے بیت ہونے کے دور دراز جائے اور بڑی عمر کے آدمیوں وہ دیکھے کہیں ان کو پتہ چلا کہ افان پہاڑوں میں خانقاہے وہاں پر جائیں گے یہ چلے گئے وہاں پر بیت شاہ کے وقت پہنچے شاہ کے وقت پہنچے تو جو بزرگ بیت کرتے تھے انہوں نے شاہ کی نماز پڑھائی شاہ کی نماز پڑھائی تجمید ساری عورت موری سن محلی صاحب وہ پڑھا کرتے تھے وہ کابلی موری صاحب کی فاتح اتنا اتنا تو اتنا سادہ تھا اتنا سادہ تو نی. وہ پڑھ رہا الحمد للہ ہے ہوا بیچ بس سب پیسوں کے شاپ ہوئی اور نماز پڑھائی ساری تجویز غلط با... تجویز تو آتی نہیں ہے اور بیت کرتے ہیں بزرگ ہو گئے ہیں پتہ نہیں چلو پھنس کے رات کو آگے رات تو گزارے ہوں. رات گزاری صبح جائے تو میں جنگل کو جانا ہوتا تھا فراس. تو یہ جو قدا حضرت کے لیے گئے جنگل میں آگے سے آ گیا شہر میں کہا چلو جی بیٹھ تو جگہ پر رہی جہاں جا رہی ہے آگے سے شہر آ اب کیا کرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی کزا حضرت کے لیے جنگل خواہی ہے. تو انہوں نے شہر سے کہا شہر سے کہا کہا آئے بھاگ دا ہمارے مہمان کو تکلیف دیتا ہے ڈراتا ہے شہر بھاگ گیا آپ کہا کرشمیر تو سبھاری سیکھے لیکن شہر جب آیا تو دیگوال دیگوال. نہیں بول سکتے اس شہر کو آ کر بزرگوں نے بنایا اندازہ ہوا کہ اپ... تو کا مسئلہ ہے آدمی کی ایسے ہو گئی کہ اب نہیں سکتا جیسے پڑھ رہا ایسا ویسے ہی قبول ہے واقعہ ہے کہ حضرت بلنا قاسم نمتی رحمت اللہ علیہ باقی کابر دیوبند کے ساتھ حرم شریف کی نماز ہوگئی اسی جماعت کی تو ایک دوسری جماعت ہو رہی تھی ایک ترک نماز پڑھ رہا تھا تو کھڑے سے کہا یا چنا بدھتاف کو چڑھتے عید سب سے پڑھی نماز السلام علیکم السلام فیضی جی اب باقی بزرگوں نے جو ہے نماز دہرائی وہ اللہ کا صحم اللہ دہرائی آپ نے نہیں دہرائی توپ کو بدلا اتنا اس نے کہا میری نماز ہوگی تو ایسے نے کہا کہ جو قرآن سب بتا ہرف پر نازل ہوا ہے نا قرآن سات حرف پر نازل ہوئے ہوئے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے آدمی ہوں جو مسلمان ہوں اور ان کے بس سے ہی باہر ہو تو جیسے وہ پڑھ سکتے ہوں اسی کو اللہ نے قبول کیا ہوا کارکر خیال سے سوال کرتے ہیں نا سر کا کیا مطلب ہے سب آشرا کاری کا اچھا اس کا کیا مطلب سات ہیں یا دس ہیں یہ سات امام ہے سے روایت ہے عزیز قرآن پاک کی جو شرحت ہے یہ روایت سات سات اماموں سے روایت ہے جن میں سے چار امام جو ہیں تو ان پر ان کا مسلک آج تک متفق نظر چل رہا ہے وہ چار ہیں تین اماموں سے جو روایت ہے اس آگے میں ان کے شاگردوں کے دو گروہ ہوئے ہیں تو وہ تین امام چھ ہو گئے ہیں ان کی چھ کراتے ہو گئی یہ چار کراتے ہیں تو کراط کی روایت کے امام سات ہیں لیکن کراتے ان کی دس ہیں اس چیز کو سب آش رکھے سو تو سچی حسم سے پڑھے لکھے یہ چلچلے مریض صاحبان کو سناتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں خیال اور کرنے کرنی چاہیے کہ مسلسل مجائزہ محنت مشقت ہوتی ہے ذکر پر محنت ہوتی ہے اسلائے نسل پر محنت ہوتی ہے اگر غال کے دور کرنے پر محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی اور اوسال ہال ہوتی ہے پھر کہیں آ کر آدمی کا درست ہوتا ہے پھر بنتا ہے شیر مفتی جبین صاحب حالانکہ تبلیغی بزرگ اجتماعات کے بیانوں میں شعر نہیں پڑھا کرتے نا مفتی صاحب شیر کو پڑھا کرتے تھے مفتی نبی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ صوفی نشوت ساتھی تا تر نشک جانے سفر باعث تا پختہ شبت خامے یہ سوفی صاف نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی محبت کا شراب کا پیالہ نہ پیے اور بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے تب جو ہے تو کچا جو ہے وہ پکا ہوتا ہے مٹی سے گھڑا بنایا جاتا ہے پھر گڑھے کو خوش کرتے ہیں پکواوی میں ڈالتے ہیں اور آگے کی آگ کو جب کھاتا ہے تو پھر پکا بنتا ہے پھر آگے کی آگ جو ہوتی ہے درمیان کی ہوتی ہے بالکل درمیان کی ہوتی ہے ایک بیج کی ہوتی ہے کنارے کی ہوتی ہے کنارے کی آگ جس کھائی ہوئی ہوتی ہے وہ سال بعد ٹوٹ جاتا ہے اور بیج کی اس کھائی ہوئی ہوتی ہے دو تین سال چلتا ہے اور جس درمیان کی کھائی ہوئی ہوتی ہے اور ٹوٹتا ہی نہیں جب تک اس کو توڑانا چاہیے ہمارے گھر میں ایک مٹکا ہے جس کی عمر ساٹھ سال ہے وہ ساٹھ سال سے کام کر رہا ہے سبحان اللہ. ہاں بتائیں بی. تو یہ بقدرے مجاہدہ کے بقدرے مجاہد بقدر مجاہدہ بقدرے بعض آدمیوں کا اللہ نے ایسا فہم نصیب کیے ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایسے فہم پر ہوتے ہیں کہ ادھر سے ایسے کرنے پلٹی پر رہی ہے اور جلدی ترقی کرتے ہیں ایک آدمی کی حالت ہوتے ہماری طرح ایسا ہے کہ ان کی اپنی رائے کو چلا رہے ہوتے ہیں ایک بزرگ ایک آدمی بیٹھ ہوئے انہوں نے ان کو اندازہ لگایا کہ اس کی مہین بیماری خدرائی ہے ہر کام اپنی رائے پر کرنا ہے دوسرے کی رائے کو ہم لکھنا में کے ذمہ لگایا کہ آپ دن کو جتنے بڑے بڑے ڈھیلے لائے ہوئے ہیں مسجد کے ان کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ان کے ڈھیلے بنا کر لوگوں کے لیے رکھو گے تکلیف نہ ہوتا کہ بمالیوں کو آنے کے لیے تو بزرگ چلے گئے شام کو واپس آ کے کام کرتا رہا کہ کرتا رہا جی کچھ اور تو نہیں کیا نہ کرتا رہا میں کوئی تو, تو, تو, تو نہیں کیا ہوا ہوگا کنا جی آپ کا کام کرتا رہا جاتے کوئی ضرور کیا ہوا گا. اس کہا جی وہ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے دل میں خیال آ گیا تھا کہ مسجد میں جھاڑو دینا چاہیے اس کا بہت سواد ہے تو میں اس کا جھاڑو دینے چلا گیا تھا تھا اس ہاں؟ ہاں؟ وہ فروغ ہو گیا اور جو کام آپ کے لگا ہوا تو رہ گیا لوگوں کو تکلیف ہو گئی لیکن مجھے پتا تھا کہ اس سے خدرا خدرائی ضرور کرنی ہے اس سے خدرائی ضرور کرنی اس لیے یہ سالہ سال لگتے ہیں اپنی تدبیر کرانی ہوتی ہے اپنے آپ کو والد کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کرتا ہے فرمانے والا ہے اور مسلسل جدوجہد تکمیل ہونے کے بعد بھی جدوجہد کو جاری رکھنا ہوتا ہے لا اللہ, لا اللہ, لا اللہ, لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ لا اللہ لا اللہ الہ